میرے کا مشرے کا جو مقام ہے شرط ہے اور اس کا درجہ ہے وہ بتایا گیا مشالو تو یہ کمر میری ہے میری ہے یہ زمین آسمان تو کمل ایک ہے جہاں خوش تم لذاف ہے دنیا سورج زمین چاند آسمان سب تمہارے لیے پیدا کیے گا تمہاری خدمت کے لیے نہ دنیا خوشخط رکھوں تمہارے وقتے. اور وَإنَّكُمْ تم کو اللہ نے اپنی حفاظت اپنی معرفت اور آخر کے جی زمین چروب ہے میرے واسطے ان کا بجو ہے میری واسطے ان کا وجود اے میرے ہی نہ ہوں ہوں <tayamad aajayi> مومن نہیں رہے گا اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی یہ منتالے فرما کہ جو لوگ کاتلوں کے پاس نعمتوں کو دولت کو اور دیکھ کر حیث ہیں لالچ کرتے ہیں کہ کاج ہمیں بھی کچھ حاصل ہوتا اور کام کھول کر سن لیں کہ مومن نہ رہے گا تو یہ بھی نہیں رہے گا کیونکہ یہ مومن کے سطح میں یہ کافر کھا رہا ہے ہاں مومن کا ممنوع احسان ہے کافر اس کو کھانے کو مل رہا ہے تو یہ مومن کی وجہ سے مل رہا ہے کیونکہ مومن زندہ نہ رہے گا تو کافر بھی نہ رہے گا کیا مطلب یہ زمینوں زمنا کمل جان پہروبل میری خدنے جانے میری خاطر ہے میرے ہی بات سے نہ ہوں, ہوں گے میر رکھا ہے کیا نظر میر رکھا ہے کیا نظالم میرے منشد میں گوگل यहां شاد آؤ گل میر آدار ہے مراد گلا کہ پھول کو گلادار کہتے ہیں بلستان یہاں پھول کے اور گلاداروں سے یہاں پر مراد ہندوستان کی شوگر بھی یہ ہو جائے میر آل بھی میر آل رو تے ہے کہاں بے قراروں ہے جس نے مقصد اختیار کی لیے اللہ تعالیٰ اللہ سے قافل ہے دنیا کے پیچھے دنیا کی لالچ میں اللہ اور رسول کے اقدامات کو بلا دیا ان کے نافرمانی سے ملوث ہو گیا تو چین کہاں ملے گا من آران جگری کا ان لگو مائیشت کا وہ بے قرار رہے گا بے چین رہے گا لازم ہے جو اللہ کا نافرمان ہے اللہ کے بات ملے وہ بے قرار اور پینشان رہ گئے سکون اگر ملے گا تو صرف اولیا کی صحبت میں ملے دے گزمار <تصفيق> ایک تو دل سے دل سے دے تو, ایک تو, دل دے تو مشکل ہے انداز چڑے چڑھتے موجود ہیں کیوں اسے اپنی زندگی کو ضائع کروں میں سنایا تھا اس کے پیچھے اس کا آسر دورہ چلا جا رہا تھا تو جب جا تھی تو پیچھے سے نے آواز لگائی کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم پر جان بھی دینے کو تیار ہوں تو اس نے پلٹ کے کہا کہ میری بہن مجھ سے زیادہ تین میرے پیچھے آ رہی ہے اس نے جو پلٹ کے دیکھا تو اس کو ایک کپڑے ظالم ابھی تو رشتے دعوے لگا تھا مجھ سے اور یہ رشتہ دعوت سے نہیں ہے یہ میری ظاہری صورت پہ ہے تو سورت پہ جو وہ سودہ ہو دو ہے وہ سودا بدل گیا ان الم رنگ گون ال سے قلب رنگی کر میر ہے کیا میر کیا میرا دیکھ کو نہیں ملتا دیکھ بول بول بالوں دیکھ بول باروں میں جو چکر چودہ اس پر کے بچے اس پر چکر جون ہے اور یہ بڑے مزے میں بڑے نشے میں ہے بڑے مزے میں لیکن ان کے دل کا حال پوچھو ان کے سب چہروں کو آرام رکھ کے پوچھو کہ بتاؤ ان کا کیا حال ہے تو کہیں گے کہ कहेंगे آزاد ان پر آزاد پرس رہا ہے ان کے دل بیچین موضر دیتا ہے ایک دل دوس نہیں ملتا ایک دل دوس نہیں ملتا ان بہاروں سے گلداروں میں کہ اپنی پر جو ان کو سہارا بنائے گا وہ سہارا اس کا وہ بے سہارا ہو جائے کیونکہ سہارے خود بے سہارے اپنے پل کو نگر بچانے لان اپنے پل کو نگر بچانے لان جی سار ہے انسان rom mein unko hi taan in zahanon mein apna chehra اکثر، کچھ نہیں یار بارو میں کچھ نہیں یار سے بارو میں دل پا کرو دن کو د oo ہرمان <ترجم> چکل لوگ رنگینیاں راج کرتے تھے رنگینی رنگینی کو فرمانے ہیں یہ کیا رنگین آئی اور رنگین پونے ہنمان چکل کو رنگین کم رنگینی کہیے <ترجم> <ترجم> I trust you so many of you خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھا ان کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے رابطے نے دیکھا کہ ایک بکری مری پڑی ہوئی راستے میں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکومت کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو دو دیر ہم نے قریب مری ہوئی ہوتی لاش صحابہ نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون خریدے گا ایک کرم نے بھی کوئی بھی لینے کو تیار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ملک ہونے کہ دنیا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کچھ بول دے اور زندگی کو ضائع کر دیں دنیا تو ہونا, ہونا ضروری ہے لیکن پتہ ہے ضرورت کہ جیسے پانی کشتی کے چلنے کے لیے ضروری ہے لیکن باہر باہر جب تک ہے تو کشتی اس پہ چلی اور یہ جی پانی اگر کشتی کے اندر آ تو پلا جائے گا تو وہ دے تو بس دنیا دل میں نہ آ ہاتھ میں رکھو جیب میں رکھو دل میں نہ آنے میرے مشل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا ایک سانپ ہے صاف اور اس, اس کا سانپ پر جو ہے جو ہے دنیا ایک سانپ ہے اگر دنیا چاہتے ہو رکھنا چاہتے ہو تو پہلے اس کا منتر سیکھ لو کسی اللہ علیہ سے اس کا منتر سیکھ لو تاکہ اس کا ذہن ختم نہ کر سکے قدم نے دعا جو ازان کی پا, ازان کے باغ کی دعا ہے وہ پڑھی تھی وہی سیل دوبارہ پڑھنے کی تاکہ مدفون اچھی طرح سمجھ میں آئے بالبار پڑھ سن حدیف محافظ آدی محمد تو رات کو مقام محمودی واجتا آگے بالکل نیتی ہے کے پاس کی دعا ہے ترجمہ اے اے یعنی جو اذان ہوتی ہے اس کے مطالب ہے دعوت اے اے کاملہ اور سلاط قائمہ یعنی اس کی اس دعوت کے نتیجے میں جو کھڑی ہوتی ہے نماز اس کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مرتبہ اور اس میں غیر منتہاز ترقی عطا کرنا اور ان کو مقام محمود تک پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا اذان کے بعد کی دعا کو دعائیں وسیلہ بھی کہتے ہیں اذان کے پیدمات کا جواب دے دیجئے پھر جب اذان ختم ہو آپ ضرور شریف پڑھ کر دعائیں وسیلہ پڑھیں پہلے ضرور شریف پڑھیں چاہے مختصر والا ضرور شریف ہو اذان ختم ہونے کے بعد پہلے ضرور شریف پڑھا جاتا ہے سب اللہ علبی لوگ نہیں پڑھ لیں یا کوئی دوسرا پڑھ لیں اللہ پڑے گی اللہ محمد مقامی ان نقلاۃ آپ کی جملہ مصنف امام بین ہے یعنی ان نقلاتوں <سلام> سے <سلام> کل <سلام> میاد <سلام> یہ روایت میں یہ بھی شامل ہوں اس دعا پر وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرضت نمبر شفاتی یعنی اس کو میری شفاعت واضح ہو جائے گی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واضح ہو جائے گی اور جب اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات واضح ہوگی قادی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حسن خاطمہ کی بشارت موجود ہے کہ اس کا خاطمہ ایمان پر ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافر کو نہیں مل سکتی کے بعد ضرور شریف پڑھنا لازم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ضرور شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑو یہ دعا پڑھنے والے کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی ایک تو یہ کہ کے اندر الحد النا محمد رسول اللہ جب جواب دیتے ہیں عورتوں کا تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے یہ اس کا بھی اس, کے اس کی بھی حفاظت کرے گا اس کی لیے بھی قابل جائے گا کیونکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آنے کے بعد ضرور شریف پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے تو کا جواب دے جب اکثر شریف نہیں پڑھا جاتا تو یہ اس کا, ہو جائے تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا واجب ہو جائے گی یہ دعا اپنی بیویوں کو سکھا دو اللہ مرتا کے ساتھ آپ اس دعوتِ کاملہ کے رب ہیں یعنی جو اذان میں مولزن پکارتا ہے دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے گھر میں حاضری تو اللہ کے دربار میں حاضری ہے دعوت یعنی اس کا پکارنا بولانا ہے. کاملہ یعنی کامل دعوتِ کاملہ کے رب ہے مجر نے مشتار شریف کی شرح میں دعوتِ تام کا ترجمہ دعوتِ کاملہ سے کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ناقص نہیں ہو سکتی ایک بات اور بتاؤ ہمارے ایک صاحب صاحب ہیں بس آئی کے مکہ مکرموں نے جب دین, دین اسلام پھیلا تو شروع شروع میں جب نماز کا حکم آیا تو اس وقت اذان نہیں ہوا تھی مکہ مکرموں میں اذان نہیں تھی جب مرین شریف عزت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پر اذان کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور کچھ اس طرح شروع ہوا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شورا بلائی اور ان سے فرمایا کہ مشورہ دیا جائے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے جماعت کا تو لوگوں کو متوجہ کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تو بہت سے مشورے دیے صاون کسی نے کوئی مشورہ دیا کسی نے پگل بجانے کا مشورہ دیا تو پرانے زمانے میں یہودیوں کا طریقہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خود اس کو آب آب آب اس پر ابت فرمائی لیکن زیادہ پسند نہیں فرمائی اور کسی نے ڈھول بجانے کا اور کسی نے آگ جلانے کا تاکہ دھوئے سے پتہ چل جائے لوگوں کو دور دور تک لیکن آپ صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں ہوئی اور آگ جلانے سے تو یہ تھا آتش پرختی کا جو ہے اس نے بہت تھی اور ڈھول باجت ہوئے تھے اسلام نے منع پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بجانے کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کچھ نقت ہوئی لیکن فیصلہ فرمایا ملتوی ہو گیا نظام پھر ایسا ہوا کہ ایک صحابی ہیں انہوں نے پاپ دیکھا ان کا نام انہوں نے بتایا عبداللہ بن دید ہے نا عبد اللہ بن دید ابن عبد رقی یہ نام پورا بتایا عبداللہ عبداللہ ہی بتایا تھا نا عبداللہ ابن دید ابن عبد ہی تو ان کو پاپ لے انہوں نے پاس دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لین دین پر رہے ایک آدمی کے پاس پیگل ہے اور پگل کہتے ہیں اس کو پرانے زمانے نے دیکھا ہو کہ سیم جو ہوتا ہے مڑا ہوا اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اس میں پھونک مارتے ہیں تو پگل کی آواز نکلتی ہے وہ ایسے ہی اعلانات کرنے کے لیے بجایا جاتا تھا تو ایک آدمی کے پاس وہ ہے اور دوسرا آدمی اس کو خریدنا چاہ رہا ہے تو پہلا آدمی جس کے پاس بگل ہے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ ہی کیوں خریدنا چاہتے ہیں تو دوسرے آدمی نے کہا کہ میں اس سے خریدنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسا طریقہ کچھ ہے ان کو تو شاید یہ دینے والا یعنی نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کام آئے گا تو انہوں نے بتایا اسے کہا کہ کیا میں تم کو اس سے اچھا طریقہ نہ بتلا دوں بتلہ ہی تو پھر انہوں نے اذان کی کلیمات کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پابل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دونوں میں رشتے تھے اللہ کی طرف سے یہ کلمات مقرر ہوئے تو تب سے پھر یہ اذان کہ کلیمات حضرت بلاگر بتلا دی گئے تو پھر انہوں نے اذان شروع اور یہ خواب اور بھی اور بھی صحابہ نے دیکھا ایک ساتھ ہی. یہی خواب یہی کلیمان لیکن سب سے پہلے چلا دینے والے کیونکہ یہ صحابی تھے قسمت میں یہ لوگ ساغت نام سے جو ہے یہ منسوخ ہوب الاز شریف کی شرح میں دعوت تعامت کا ترجمہ دعوت کام اللہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نافذ نہیں ہو سکتی اس لیے یہ دعوت کاملا ہے اور رب کیوں فرمایا کہ آپ اس دعوت کاملہ کے رب ہیں کلیما کے کے لیے رب کا رف نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میں تمہاری جسمانی پرورش کرتا ہوں جب تم نماز پڑھو گے تو میں تمہاری روحانی پرورش کی کروں گا لہذا آؤ مسجد میں تمہارا رب بلا رہا ہے اور رب جب بلاتا ہے تو کوئی چیز کھلاتا پلاتا ہے کیونکہ پالنے والا ہے پس میں تمہیں روحانی ناشتہ کراؤں گا اس لیے یہاں رب نادل فرمائیں کہ آپ اس دعوت کاملا کے رب ہیں جس سے آپ ہماری روحانی پرورش فرمائیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کی حالت میں ہمارا یقین اور ایمان پڑے گا اور روحانی طبیعت ہوگی ہماری روح زندہ ہوگی ہمیں حیات پر حیات ملے گی زندگی میں زندگی ملے فلا اور آپ اس نقوص نماز کی طرف بلا رہے ہیں جو قائم ہے یعنی اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا کہ قائم قائم کا ترجمہ تائمہ کیا یعنی یہ وہ نماز ہے جو تائن ہے اور دائم کیوں ہے کیونکہ لاسن سے گمار ملتوں وہ لا تو لاشریت ہوں کوئی شریعت اور مذہب دوسرا نہیں آئے گا جو اس نماز کے اردان کو بدل دے اس لیے فرمایا کہ وفلا عالمہ تائمہ یہ نماز قیامت تک قائم رہے گی جب تک اسلام رہے گا اب کوئی اس کو بدل نہیں سکتا اس نماز کے ارسان دائم رہیں گے یعنی ہمیشہ رہیں گے قیامت تک رہیں اب کوئی ملت اور شریعت اس میں تبدیلی نہیں کرے گی کیونکہ ملت اسلامیہ اسلامیہ ہی اب قیامت تک رہے گی کوئی اور مذہب نہیں آئے گا اس کے بعد ہے آج ہی محمد اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان مرتبہ عطا کے معنی الشان مرتبہ اور کے ور فضیلہ ور فضیلہ لیکن مرتبہ غیر متنعی ہو اس کی کوئی حد نہ ہو جو بڑھتا ہی رہے فضیلا کے معنی غیر متنعی اور بس دروازے تک رفیہ پڑھنا جائز نہیں بعض کتابوں میں یہ الفاظ آتے ہیں تو بس دروازے تک رفیع اس کی کوئی اصل نہیں اصل ثابت نہیں ہے تو لہٰذا یہ پڑھنا چاہیے یہ سنت سے ثابت نہیں ببا کو مقام محمود اور مقام محمود پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب فرمائی اللہ کی وادہ جس کا آپ نے وعدہ کیا ان کلا کو بالکل نہاد آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے تو محسد عظیم اللہ علی قاری لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے محبوب اور پیارے نبی کو مقام محمود یعنی مقام شفاحت عطا کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں مقام محمود کے ماننے کا حکم دیا ہے اس میں کیا راز ہے جب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ تو دے ہی دے گا تو فرمایا کہ نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم اس لیے کیا کہ جو میرے لیے مقام محمود یعنی مقام شفاحت مانگے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی یہ رات ہے آیت محمد محمد تھا بل فویل تھا بات المقام محمود کا کہ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام شکاعت عطا کرنا فرما. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شکاحت کا حق یقیناً ملے ہی گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے لیکن فائدہ ہمارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاحت کا مقام ماننے والے کا فائدہ ہے کہ اس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکاحت واضح ہو جائے آج میں نے دعا بادل اذان کا ترجمہ بتا دیا اور باقاعدہ متعلق ہے یہ اناری ترجمہ نہیں ہے نہ کباڑی ہے بلکہ مایاری ہے یعنی ملکار مستند المسمہ اور دوسری بڑی کتابوں سے جبکہ سب کو علم ہے کہ میں کتاب دیکھتا بھی نہیں ہوں اتنی کمزوری ہے کئی برس سے مجھے مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا مولانا میاں مگر میرا پہلا ہی دیکھا ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یاد رہتا ہے اللہ نے میری کیسی آب رکھی آج وہ مضمون بیان کیا جو زندگی ہے کبھی بیان نہیں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ